شکریہ کال کرنے کا ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں انکل میں ثنا بول رہی ہوں آزاد کشمیر سے جی فرمائیے بتاؤ انکل میرا ایک کوشچن ہے اگر کوئی انسان روزہ بھی رکھے اور نماز بھی نہ پڑھے نہ تڑاب پڑھے تو اس کی روزہ قبول ہو جائے اور مجھے ڈاکٹر نسامہ سانی سے بات کرنی ہے جی جی کیجیے السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ آپ کی دعائیں بھائی میں نے ایک ناپ کی فرمائش کرنی ہے جی امینا کا لال آیا جی بہت شکریہ انشاءاللہ شاء آپ کو کوشش کرتے ہیں ضرور سنواتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا کیا کہیں گے بہن نے کہا ہے کہ شب قدر کی علامت کسی نے بیان کی کہ جانور اس رات میں نہیں بولتے جیسی بھارت کوئی منقول علامت تو نہیں ہے کہ اگر کسی بزرگ سے بالفط آپ نے سنی بھی ہو تو اس کی یقین کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں تمام یہ ضنی علامات ہیں کہ قطع یہ علامات نہیں ہوتی ہیں لہٰذا پانچوں راتوں میں ہی شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے ایک یہ کہا کہ یہ اگر کوئی باجمات خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں کوئی مرد وہاں سے گنجائے نماز نماز میں بار بار جماعی آئے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے وزو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے وضو قائم رہے گا بہن نے کہا کہ یہ اگر مرد فجر اور عرشا باجماعت پڑھ رہے تو شب بیداری کا سوال عورت کے لیے کیا ہے تو بہرحال یہ مرد کے لیے تو بیان ہوا ہے اور وہ چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی بعض جماعت پڑتی تھیں تو اس کی بہنوں کے لیے بھی وہی مسئلہ وہ ثواب اس زمانے کے اعتبار سے تو ہے چونکہ اس دور میں خواتین نہیں پڑتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ فضل و عشاء اہتمام سے گھر میں ادا کریں اور اللہ کی رحمت سے امید لگائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام کون سا پراں سے بات کر رہے ہیں میں آصف رضا بول ہوں زمبہ سے جی آصف اللہ کیا حال تفری بھیر الحمد للہ آپ کی دعائیں ہیں جی نثار بھائی سے بات کرنی جی بالکل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام نیسار بھائی کیا حال ہے خیریت آپ ٹھیک ہیں جی حضرت آج عمرہ عمار آپ کو بہت شکریہ جی اپنے آپ سے فرمایا اس کی کی منور میری آپ کو کوشش کریں گے ان شاء اللہ آج آپ نے لاہور کی ٹرانسمیشن ہماری دیکھی ہے شب قدر کی ہلو अच्छा Hello. नहीं जी बहुत بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام تسلیم بھائی انکل کو میرے سب سے بہت زیادہ سلام اور نثار بھائی کو بھی جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں سلیم بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے اور میرا ایک سوال تھا بلکہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں دو تین سال پہلے دکان پر بیٹھی تھی اور اس وقت سر تھی तो رات تقریباً ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا तो اس وقت مجھ پر جو ہے نا وہ ایک عجیب شک اپنی تاریخ ہوئی اور بے اختیار ہی میرے نا آنسو نکل پڑے اور گریا تاریخ پر میں مشغول ہو گئی تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ بھی شبِ قدر کی علامات میں سے شامل ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب ایک کے بہن نے کہا اگر کوئی پانچوں تاخ راتوں میں عبادت کر لے جاگ لے تو کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں شبِ قدر اس نے پالی تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے حسن قائم رکھنا چاہیے کہ پانچ میں سے کوئی ایک تو شبِ قدر ضرور ہوگی انشاءاللہ تو آپ کو مل گئی اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی عبادت قبول بھی فرما لے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کریں گے جدو سے کیسے تسلیم بھائی الحمدللہ تسلیم بھائی جی کہیے تسلیم بھائی میری کیبل آف تھی تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا موضوع کیا تھا لیکن یہ میری خوش مستی جی ہے کہ میری بات مل گئی اور آپ سے بات ہوئی مفتی صاحب کو بھی السلام اور نسار بھائی بھی, بھی بہت بہت سلام وعلیکم السلام جی کیا کہیے گا سچیم بھائی ڈاکٹر صاحب کی یعنی کہ آپ نے اس کو پلیز رپیٹ کیجیے گا کیوں کہ اس وجہ سے ہم دیکھ نہیں سکے اچھا اور نثار بھائی سے بھی بات کرا دیں جی السلام جی علیکم وعلیکم علیکم السّلام ہیلو ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے جی موفی صاحب ایک بہن نے پوچھنا کوئی ایسی دعا بتا دیجئے شاہربن یو کے سے کال تھی کہ جس سے توبہ بھی قبول ہو جائے گناہ بھی معاف ہو جائیں تو ہم لوگ شاید آخرت کے لیے بہت آسان آسان چیزیں ہی طلب کرتے ہیں हुँ. مشکل چیز کو نہیں مانگتے تو ایسی تو بھارت کوئی دعا نہیں ہے تو اپنی کچھ شرائط ہیں اس کے اپنے کچھ آفال و امال ہیں وہ تیر کرنے ہوں گے زندگی کی چیزوں دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے ہم بڑی اسٹرگل کرتے ہیں کئی کئی دفعہ پوری عمر لگا دیتے ہیں جی ہاں شاید یہ مطلب ذہن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی دعا منقول ہو کہ تمام کام حاصل ہو جائیں بہرحال وہ تو آپ کے خلاف سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے چاہے تو ایک لمبے میں تمام سویرے سویرا گناہ معاف فرما دے بہرحال ہمیں کامل توبت کرنی چاہیے مکمل شرائط کے ساتھ تو انشاءاللہ توبہ بھی قبول ہوگی اور گناہ بھی محافظ ہوگا بہن نے کہا کہ اگر کوئی روزہ تو رکھے لیکن نہ نماز پڑھے نہ تراویح تو اس کو روزہ قبول ہوگا تو نماز یا تراویح کے قضا کرنے کی بنا تو روزے کے نورانے پہ تو یقیناً فرق پڑے گا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حدیثوں کے ظاہری مضامین ایسے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا جو روزہ رکھے برے کام کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالی کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں عدم قبولیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام میں ہم ٹریول پنڈی سے بات کر رہی ہوں کیسے اللہ کا کرم ہے مفتی صاحب کو بھی اور مافانی بھائی کو بھی بہت بہت السّلام علیکم السلام علیکم میں محفانی بھائی سے بات کرنا چاہوں گی پہلے السلام علیکم مافانی بھائی وعلیکم السلام آپ کو سب سے پہلے عمری کی بہت بہت مبارکہ اور اللہ تعالی آپ کو صحت دے آپ سے ایک کلام کی ریکویسٹ ہے کہ ایک نام سنا دیجیے گا مجھے بھی مدین میرے مولا اور الوداع پلیز ضرور سنائیے گا اور تسیم بھائی ہم نے قادری کی پوری ٹرانسلیشن دیکھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اسپیشلی جو انہوں نے دعا کروائی تھی وہ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں میں کیسے بیان کروں نے ہمیں ہلا کے دیا انہوں نے اور دعا کیجیے کہ ہماری یہ جو ابھی ساری زندگی ایسی جاری رہی ہے اور ہم بے انتہا خوش نصیب ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہے یہ رات نصیب ہوئی اللہ اسی رات ہمیں اور نصیب کرمائے بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے آمین بہت شکریہ ایک مختصر سبقہ لیں گے وقت کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بن خزانہ بات کر رہے جی فرمائیے بہن میری طرف سے مفتی صاحب کو بہت بہت سلام وعلیکم السلام اور نثار بھائی کو بھی بہت بہت سلام وعلیکم السلام جی کیا نثار بھائی سے بات کر جی جی جی علیکم ہلو السلام علیکم نثار بھائی وعلیکم السلام نثار بھائی کیسے آپ آپ کی دعائیں بہن سب سے پہلے آپ کو ہم دیکھے بہت بہت مبارک شکریہ تو آپ سے نافی فرمائش کرنے کی آپ الوداع ماہ رمضان پڑھے آج ان اچھا شاء کوشش کریں گے اب یہی وقت ہے کہ الوداع ماہ رمضان ہی پڑی جا سکے گی اس لیے آپ کی بقیہ فرمائشوں سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ آج وقت بھی اب زیادہ نہیں ہے کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی ترسیم بھائی جی بات کر رہا ہوں جی میں سے لمان احمد بات کر رہا ہوں جی فرمائیے سرکار بس آج کا پروگرام دیکھا تھا اور پورے رمضان سے آپ کا شہری ٹائم پروگرام اور شام میں اسٹار ٹائم پروگرام دیکھتا ہوں میں بڑے شوق سے اور بہت کچھ سیکھ رہا ہوں آپ سے یعنی دینی تعلیمات حاصل کر رہا ہوں بھائی اور بھائی میں مفتی اکمل صاحب کو اور ناتخوا آزاد کو سلام ارد کرنا چاہتا ہوں بھائی اور, بھائی اور بھائی میرے بھائی طرف سے جو ہے نا آپ تمام کو بہت بہت رمضان مبارک اور آپ کو بھی میں مفتی اقمل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ میں شوگر کا بہت زیادہ مریض ہوں ان سے میرے کو دعا چاہیے یعنی وہ میرے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے اور آپ تمام کو تمام آزاد کو میرا بہت بہت سلام بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اقبال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جاقت علی بول رہا ہوں انگلینڈ سے جی لیاقت علی صاحب انگلینڈ سے بات کر رہے جی جی جی جی فرمائیے جی میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ غسل کرتے ہو جی تو جب آپ غسل کرتے ہو تو اسلامی طریقے سے آپ غسل کرتے ہو تو اس کے درمیان جب آپ وضو کر لیتے ہو تو کیا اس میں آپ کی نماز ہو جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور السلام علیکم وعلیکم السلام کون कहां کہاں سے بات کر رہے ہیں مولانا ریاض بول رہا ہوں جی مولانا صاحب فرمائیے میں نکھا سے بات کر رہی جی جی بالکل ٹھیک السلام علیکم وعلیکم صاحب جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ایک بات سنا دیجیے فرمائیے ہلو ہیلو لائن میرے خیال جواب جاب ہو گئی ہے جی وہ جو دوران غسل وضو کیا جاتا ہے وہی کافی ہوتا ہے دوبارہ غسل کرنے کی حاجت نہیں سراہتن حدیثہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھانے تشویش لے جاتے تھے ہیں ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب جو یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ مرادی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان قدرت سے شان قدرت کے حساب سے آسمان دنیا پر رضول فرماتا ہے اور ندا آتی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے اس ندا سے کیا مراد ہے ایک تو یہ میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ سنا یہ بھی ہے کہ یہ ہر رات اس طرح کی منادی اور ندا آتی ہے جہاں یہ ہوتا ہے ہر رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو ہے وہ قیام اللیل والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے لیکن ان راتوں میں جو جن ہم بڑی راتیں کہتے ہیں چونکہ اکابرین سے بھی ان میں عبادات کی کثرت ثابت ہے اور باقاعدہ قرآن و حدیث میں ان کی ترغیبات پر مشتبل مضامین موجود ہیں جیسا اس میں خاص طور پر اس کا اہتمام کر کے بیان کیا جاتا ہے ورنہ یہ جو رات میں منادی کی ندا ہے تو پورا سال ہی چلتی ہے ہر رات اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو سر اس حوالے سے مزید گفتگو کریں کہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السّلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات وعلیکم السّلام جی جی کون سا سے جی فرمائیے بالوں کو خزاب لگانے کا جو اصول ہے یہ خزاب لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں مفتی صاحب کیا کہے گا یہ کالا رنگ یوز کرنا تو سراہن حدیثوں میں منع کر دیا گیا نبی کری ان شاء اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بالوں کو کالے رنگ سے رنگے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا باقی ڈارک براؤن کلر اگر ہو جو مائل با کالا نہ ہو کالے کی طرف مائل نہ ہو اور اس طرح مہندی کا استعمال داڑی کے اندر سفید بالوں میں یہ بالکل فرن جائیں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں شاید کچھ علماء بھی کہتے ہوں کہ اس پہ جس طرح نیل پالش کا حکم ہے کہ اس کی کوٹنگ ہو جاتی ہے اسی طرح کلر لگانے سے شاید کوٹنگ کو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر وضو یا غسل نہیں ہو سکتا نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہ صرف رنگ چھوڑتا ہے باقاعدہ کوٹنگ نہیں ہوتی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی چیز آدمی استعمال کرے اور وہ ایسا جزو بدن بن جائے کہ جس کو آسانی سے چھڑانا ممکن نہ ہو تو وہ حکم بدن میں ہی داخل ہو جاتا بے خود اگر کوٹنگ بھی بن جاتی ہے تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح لیکن یہ ہے کہ جیسے خواتین کا ہے اسے تو آسانی سے چھڑا سکتے نیل پالش جیسے اگر داڑھی میں یا بالوں کے اندر وہ کوٹیڈ ہو بھی جائیں بال تو اس کو چھڑانا بہت مشکل ہے تو وہ معاف ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اچھا خواتین کا دیکھا ہے کہ بہت زیادہ وہ ایک چمک سی لگا لیتے ہیں اس کے لیے بھی کہا گیا ہے چمک سی جو ہاتھوں میں بھی اور چہرے پر بھی لگا لیتے ہیں وہ بھی سنا ہے کہ وہ اوپر جم جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ اندر تک نہیں جا سکتا اس کو بھی چھوڑانا بڑا مشکل ہو جائے یہ دو طرح کی ہوتی ہے کہ بہت ہی باریک ہوتی ہے جی اور ایک طرح موٹی ہوتی ہے آپ ہاتھ میں لے تو یہ محسوس ہوئی تو جو جسم والی ہے اس کو تو ہٹانا چاہیے حد تک امکان جہاں تک ہو اور باریک والے کا ہٹانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ معاف صحیح اچھا اس کے علاوہ جس طرح منادی کی ہم بات کر رہے تھے ندا ہر وقت آتی ہے اور اس کو پھر کیسے تمام راتوں کو اس سے کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری چاہین تسلیم ساوری کے ساتھ ہمارے ساتھ فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور حافظ ڈاکٹر نثار احمد معرفانی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹائم ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب جو اہم آج کی شب کا جو پیغام ہے اس پروگرام کا جو پیغام ہے شب قدر کے حوالے سے کیا حکمت ہے کہ اسے پانچ تاک راتوں میں ہم پس کوئی بڑی رات ایسی نہیں دیکھتے کہ جو بتایا گیا ہو کہ اس میں سے تلاش کرو پانچ تاک راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا مطلب اس کی اصل حکمت اور حقیقت تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں عز و جل و لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے الہام فرمایا کہ آپ احتکاف کریں اول دس روز کا آپ نے احتکاف کیا پھر درمیانی دس روز کا احتکاف کیا اور فرمایا کہ میں نے شبِ قدر کی تلاش میں بیس دن احتکاف کیا مجھے یہ نہ ملی اب مجھے بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے کی تاکراتوں میں ہے جو میرے ساتھ احتکاف کرنا چاہے وہ کر لے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اصل حقیقت و حکمت کو بیان نہیں فرمایا بلکہ مشیہ الہی کو ظاہر فرمایا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ان تاق راتوں میں عبادت کی جائے اور ان پانچ میں اس کو مقید اس لیے کر دیا ایک کی خاص تائید نہیں کی, اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر ایک میں معین کر دیا جاتا تو پھر اسی میں آدمی عبادت کرتا कर कर हो हो آدمی عبادت کا باقی رجحان کم ہو جاتا تو ہر رات میں سات رات میں آدمی گاگتا ہے عبادت کرتا ہے تو زیادہ عبادت کو اس کو ثواب ملے گا پھر یہ آخری عشرہ ہے آپ یہ دیکھیے اس میں رمضان کی بہت زیادہ برکات اور زیادہ ہو جاتی ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذوق عبادت کم ہو جاتا جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی حکمت نظر آتی ہے کہ ان تاخراتوں کو رکھ دیا گیا تاکہ شروع میں تو ویسے ایک ماحول ذوق ہوتا ہے تو آخر میں ان تاخراتوں کے وجہ سے ذوق پیدا ہو جائے تو احتکاف بھی اکثر ان آخری دس دن کا احتکاف ہوتا ہے تو اس لیے اس میں یہ حکمتیں بہت نظر آتی ہیں اچھا سرکار تو عالم سدم دہری والی وسلم بتانے جا رہے تھے اس کا تعین کرنے جا رہے جی ہاں سوری یہ تھا کہ آپ نے اردس سے باہر تشریف لائے تھے کہ یہ ایک معین رات بتانے کے لیے پھر دو اشخاص کو دیکھا کہ وہ بہم جھگڑا کر رہے تھے تو آپ نے کسی صلاح کن یہ بیان فرمایا کہ میں اس لیے باہر آیا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں کہ معین تاخرات جو شب قدر کی ہے وہ کون سی ہے قدر کی رات کون سی ہے لیکن ان دو اشخاص کے جھگڑے کی وجہ سے اس کے تعین کو اٹھا لیا اللہ گیا اللہ تو اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بہم رنجش ہے اور لڑائی جھگڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے یہ بہت سی برکار سے انسان کو معروم کروا دیتا لیکن بہرحال وہ اس دور کی یہ بظاہر برکات سے محرومی نظر آتی ہے لیکن حقیقت آپ دیکھیں ही. تو یہ ساک راتوں میں تلاش میں پانچ راتوں میں عبادت کے توقیق مل گئی وہ بھی ایک بہت بہتر ہو گئی نازیم بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک یہ اللہ رب العزت کی مشیت اپنی جگہ اللہ رب العزت کی رضا و مرضی اپنی جگہ اس کی خوشنودی اپنی جگہ پر ہے اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ہم پانچ راتوں میں مطلب ایک عبادت کا رجحان اور ترغیب کے لیے یہ بتایا گیا کہ اس کو پانچ راتوں میں تلاش کرو آخری اشرے کی رمضان المبارک کے لیکن آپ یہ دیکھیے جو آج کے شہری ٹائم کا میں اسے پیغام سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے جا رہے تھے تشریف بار لائے اور یہی چاہتے تھے کہ اسے بتایا جائے دو لوگ آپس میں باہم جھگڑا کر رہے تھے اور اس کا علم اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھیے کہ جھگڑے سے کتنی کتنی اہم نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ہم بھر بھی نہیں سمجھتے کینا اور قدورت رکھتے ہیں دلوں میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں غالم گلوچ تک کرتے ہیں فہشگوئی کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کی رات اس تحری ٹائم سے یہ پیغام دینا ہے کہ ہم آپس میں جب جھگڑا کرتے ہیں تو ہم نہ جانے کتنی ایسی چیزوں سے محروم ہو جاتے ہوں گے اس حوالے سے گفتگو کریں انشاءاللہ ان مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری تائم وسیم صابری کے ساتھ آج ہمارے ساتھ تشیف فرمات حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حافظ ڈاکٹر نثار احمد کمار صاحب ایک بار پھر آج کی شب کا پیغام اس شہری تائن کا پیغام کہ ہم دیکھیں کہ ہم باہم جھگڑا کرتے ہیں اور یہ اتنا اہم معاملہ کہ ہمیں شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کا علم دیا جا رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو لائے یہ بتانے کے لیے لیکن دو لوگوں کو باہم جھگڑتا دیکھ کر اس کا علم اٹھا لیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی یہ جھگڑا یہ باہم جھگڑا بہت سی نعمتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے جب اتنی بڑی نعمت ہم اس سے محروم ہو گئے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جس سے ہم محروم ہو جاتے ہوں گے ہمیں سوچنا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں قدورت رکھتے ہیں کینا رکھتے ہیں ہمیں یہ کینا اور قدرت نکالنی ہوگی ہم گالم گلوچ تک اتر آتے ہیں فواہش گوئی کرتے ہیں ہمیں اس سے بچنا ہوگا آج کی سنہری بات مجھے بہت زیادہ کہا گیا کہ آج شب کی مناسبت بھی ہے اور میں یہ اشعار پیش کروں تسلیم و رضا سے میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی الوداع پڑھیں گے دونوں اب کا بہت مشکور و ممنون ہوں آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی مجھے بھی یارب قبول کرنا مجھے بھی عرب قبول کرنا میں خاک پائے محمدی ہوں امام عالم کا مقتدی ہوں مجھے فنا پھر رسول کرنا مجھے بیارب قبول کرنا اور میں سبز، وہ سبز گمبد میں رہنے والا مکان بے حد میں رہنے والا ہسارے کونین ذات جس کی میں اس محمد میں رہنے والا پناہ دے اس کی بے پناہی مجھے قیامت میں بھی اللہی پناہ دے اس کی بے پناہی مجھے قیامت میں بھی اللہی اسی کے ہاتھوں وصول کرنا مجھے بی عرب قبول کرنا اور سیاہ کملی تلے سویرے سیاہ کملی تلے سویرے لگائے زلفوں میں چاند ڈیرے ہر چمکنے والی ہر ایک شہ سے زیادہ روشن حضور میرے حضور پر ہے نگاہ میری بہشت کو جائے راہ میری حضور پر ہے نگاہ میری بہشت کو جائے گی راہ میری کرم کا مجھ پر نزول کرنا مجھے بھی یارب قبول کرنا میں خاک پائے محمدی ہوں امام عالم کا مختی ہوں مجھے فنا پھر وصول کرنا مجھے بھی یارب قبول کرنا مجھے ریا عرب قبول کرنا خوبصور کر انشاءاللہ سین اللہ سیم کائم سیم چینل پر دو بجے آپ سے سہری کائم پر ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے تسلیمات الام رمدا البدا dama hidam sal badal al badam hidam sal al badal al faza maage dum sa سن